کیسے ہیں ماد بھائی ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ <سؤال> کل دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں آپ خیریت سے ہیں جی <سؤال> الحمد رب العالمین مدینہ مدینہ ہے ماشاء اللہ مرحبا مرحب آج کیا مدنی پھول ہے کیا مدنی گلدستے ہیں کیا بتا رہے ہیں مدنی منو کا آج ہے سلامت لسان سلامت لسان پھر حس بات باتیں دونوں چیزیں خطرناک ہے دونوں, تیزے ہی خطرناک ہیں، دونوں ہی مشکل چیزیں اور بندی منع تھوڑے سے ڈرے تھوڑے سے سم گے اسی طرح ہوگا سلامت لسانی سمجھے گناہوں بری باتیں آخر تباہ کرنے والی اور جہنم میں لے جانے والی ہیں بلکہ فضول باتیں بھی دل میں سختی پیدا کرتی ہیں فضول باتیں وہ ہیں کہ جس میں دینوں دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا مثلاً بلا وجہ یہ پوچھنا یہ کھلونا کتنے کا ہے بکرا کتنے کا لیا کتنی عیدی ملی ہے بھائی اس کو عیدی ملی ہے تو آپ کو تھوڑی کچھ دے رہا ہے عیدی میں سے آپ کو کیا ضرورت ہے عیدی کا پوچھنے کا تو اب ایسی چیزیں نہ کوئی فائدہ نہ کچھ اگر بکرا سامنے والے نے لیا ہے تو وہ دو دات کا بکرا جس نے لیا ہے آپ کو دو دانت کی وہ مطلب دو دات کی ہوتی رہی ہے مثال مرغی بھی دو دانت کی نہیں لے سکتے اببو نے لینا ہے اببو جا کر ریٹ پوچھے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ریٹ پوچھنے کی تو زبان کو گناؤں بری باتوں سے تو بچانا ہی ہے اور ساتھ ساتھ فضول باتوں سے بھی بچانا ہے تاکہ زبان کی حفاظت ہو سکے تو سلامت لسان زبان کی حفاظت حضرت سیدنا اللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سے عرض کی نجات کا ذریعہ کیا ہے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رو پیارے مزہ یاد رہے کہ قیامت میں ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا ٹھیک ہے پورا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہوگا بس ہماری زبان ہر وقت اللہ تعالی کی اطاعت کرے تلاوت کرے ذکر کرے نات پڑھے درود و سلام پڑے بیان کرے درج دے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام دل کی سختی ہے اور سخت دل لوگ اللہ کی رحمت و عنایت سے سب سے زیادہ دور ہیں تو زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے غلط استعمال کا مطلب نمبر ایک زبان کا کفریات میں استعمال کرنا یہ نہیں ہوگا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا زبان کا گناہوں برے کاموں میں جھوٹ بولنے میں گالی دینے میں غیبت کرنے میں اس طرح استعمال کرنا یہ بھی سلامت لسان زبان کی حفاظت کے خلاف ہے تیسری بات ایک اور بھی ہے کفریات گناہ کے بعد تیسری چیز ہے فضول چیزیں فضول باتوں سے بھی زبان کو بچا رہے تین چیزوں سے آپ نے زبان کو بچا لیا اب کیا کرنا ہے بھائی زبان کو استعمال کرنا ہے کس چیز پر زبان استعمال ہو اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس طرح ہمیں حکم دیا اس طرح کیا مطلب تلاوت کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں فرض علوم حاصل کر رہے ہیں درج دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں مدنی انہیں تو اتنی ان میں سمجھ نہیں ہوتی جو اہلیت رکھتے وہ شرعی مسائل بیان کر رہے ہیں علماء بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں زبان کا صحیح استعمال ہے اور یہ چیزیں زبان کے غلط استعمال ہیں جی گناہوں بھرے کفریات بھرے کفریت سے, سے اسلام سے ہی تعلق ختم ہو جائے گا فضول باتیں بھی چھوڑ دینی چاہیے اور اس تعلق سے امیر علیہ سنت بڑے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں بیاسی ایک فقی ہے زاہد یعنی ایک ایسا فقیر عالم کی یہ بھی ایک قسم ہے فقیر تو فقیہ زاہد یعنی تاریخ دنیا جس نے دنیا سے منہ مو موڑا تھا آخرت کی آخرت کے لیے ہر ایک منہ مو نہیں موڑ سکتا دنیا سے یہ بھی اقسام ہوتی ہے علماء کی تو ایک فقیہ زاہد نے ایک مرتبہ ایک طالب علم کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ پر لازم ہے کہ غیبت سے بچتا رہے اور باتونی طلبہ کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کر کیونکہ جو فضول کلام زیادہ کرتا ہے فضول زیادہ بولتا ہے وہ یقیناً تیری عمر کو برباد اور تیرے اوقات کو ضائع کر دے گا نیز پرہیزگاری کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھگڑالو اسیا شعار یعنی گناہ کرنے والے اور بیکار افراد کی صحبت سے بچا جائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ صحبت ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے اسی طرح ایک طالب علم کو چاہیے کہ ہمیشہ قبلہ رو بیٹھے اور حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرے لوگوں کی دعاؤں کو غنیمت سمجھے اور مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے پیارے مدنی منو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے جب اچھا بولتی ہے تو اچھا ملتا ہے اب کیا اچھا بولا ہم پڑی ناد پڑی یا بیان شریف کیا تو کیا ہوتا ہے لوگ ہار پہنا دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا آپ کی بھی شاید کسی نے ہار پہنایا ہو یا کوئی اچھے کام کر رہا ہو تو اس کو ہار پہنا دیا جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے یہی زبان اس نے ہار گلے میں آ گیا اور یہی زبان ہوتی ہے کسی کو گالی دی کسی کو برا بھلا کہا تو کیا ہوتا ہے کوئی آگے پٹائی کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں آپ نہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے زبان سے شروع ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اترتے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں ہاتھا شروع ہو جاتی ہے پہلے زبان چلتی ہے ادھر سے بھی زبانی خراب باتیں کی جاتی ہیں ادھر بھی زبان سے خراب باتیں کی جاتی ہیں جب دونوں طرف سے خراب خراب باتیں زبانی زبانی چلتی رہتی ہے پھر ہاتھا پائی آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے زبان جو جس نے جو ہے نا جڑتی برائی کی جڑتی یہ تو خاموشی سے بیٹھی جاتی ہے اندر لیکن جو دیگر اعضا ہوتے ہیں اس پہ چوٹ کے نشان ہوتے ہیں ادھر سے کٹا ہوا ہوتا ہے بعض کا سر پھٹا ہوا ہوتا ہے ان سے کو زبان دکھاؤ تو زبان صحیح ہوتی ہے اب جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے زخم ہوئے وہ تو چپ چاپ سی صحیح سلامت ہے لیکن اس نے کتنے سارے آزہ کی پٹائی کروا دی تو یہ جو زبان ہے اس کے آگے ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ یہ تمام آزائے جسم زبان کے آگے جو ہے صبح اٹھ کر عرض کرتے ہیں آجی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں مفوم بتا رہا ہوں اس روایت کا کہ تو سیدھی چلیو ہاتھ چھوڑ کے زبان کے آگے کہہ رہے ہیں کہ تو سیدھی چلنا اگر تو سیدھی چلی تو ہم سلامت رہیں گے اگر تو خراب چلی تو ہمارا نقصان ہوگا تو یہ زبان جو ہے پسلی تو خراب خراب کام کی طرف لے جائے گی اور یہ زبان اچھے کام کی طرف چلی تو ثواب ملے گا آپ سبحان اللہ کیسے کہیں گے زبان سے تو اس کی برکت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک جنت میں درخت لگا دے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ درخت لگا دیتا ہے جنت میں تو پیارے پیارے مدنی منوں زبان سے درود پاک پڑھیں بسم اللہ شریف پڑھیں اچھی اچھی دعائیں مانگیں تو زبان کا اچھا استعمال بھی ہے زبان کا خراب استعمال بھی ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے پیارے مدنی مننے ہیں وہ زبان کا اچھا استعمال کریں گے اور اس کا ہمارا ایک یوم کفل مدینہ بھی منایا جاتا ہے یوم کفل مدینہ کب ہوتا ہے ہر اسلامی مہینے کی پہلی دی پیر, دی پیر دی شریف کو دی ہمارا یومِ کفل مدینہ منایا جاتا ہے جس میں رسالہ خاموشاد پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو آپ بھی یومِ کفل مدینہ کی مہم میں ہمارے ساتھ ہیں شامل دی ہے دی نا تو ہم کیا کہیں گے کفل مدینہ لگا رہے گا کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ جی ماد بھائی دوسرا موضوع جو ہے وہ ہمارا وہ بھی زبان ہی سے <تصفح> اس کا تعلق ہے اور وہ ہے فحض باتیں فحج <تصفح> بات کا معنی سمجھنے گندے معاملات کو صاف الفاظ میں بیان کرنا ام ممین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شان ہے قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک مرتبی کے لحاظ سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی فوہش کلامی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑیں تو اس کے کتنے نقصان ہیں تو پیارے مدنی منو اللہ تعالیٰ فوہش باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا لہذا ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جو اس طرح کی باتیں کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی بے حیاء اور فوحش گو یعنی فوحش باتیں کرنے والے کو نا پسند کرتا ہے آئیے اپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی میرا نام محمد عمرہ عزتہ میرا آتے ہیں یہ سوال ہے والدین کہتے ہیں اچھے بچے نہ گندی بات لاتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں گلی موجودے میں بعض لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ گندے بچے ہی گندی بات کرتے ہیں اور اچھے بچے اچھی بات کرتے ہیں تو اچھے بچوں کو چاہیے کہ گندے بچوں کی صحبت میں نہ رہے نہ جو گالی نکالتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں گیبت کرتے ہیں کسی کا دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں مذاق اڑانے والی دل دکھانے والی یہ سب گندی باتیں ہوتی ہیں ان سے بچوں کو بھی بچنا چاہیے بڑوں کو بھی بچنا چاہیے اور ایسو کی صحبت میں نہیں بیچنا چاہیے آپ گزر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کوئی سی گندی باتیں آپ ان کے ساتھ رہیں نہیں آپ آگے نکل جائیں دل میں برا جانے اگر سمجھانے کی طاقت ہے اور یہ ذہن بنتا کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ ماریں گے نہیں بلکہ چپ ہو جائیں گے یا مان جائیں گے تو سمجھانا چاہیے بلکہ کوئی گناہ کر رہا ہو اور یہ زن غالب آ جائے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ گس گناہ سے باز آ جائے گا اب تو اس کو منع کرنا سمجھانا یہ بالغ کے لیے تو واجب ہو جائے گا نہیں سمجھائے گا تو گناگار ہوگا یعنی منع نہیں کرے گا اس کو تو گناگار ہوگا ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم کسی کو منع کریں نا تو وہ مان جاتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ وہ کرتے جب بھی کوئی گناہ کر رہا ہو تو یہ غور کرنے کی عادت ڈالیے کہ اس کو میں منع کروں گا تو یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا اگر یوں لگے کہ یہ میرا تو احترام تو کرتا ہے یہ سلام بھی اس دن کیا تھا تو یہ لگتا ہے مان جائے گا تو اب اگر زنے غالب آ گیا سوچ آپ کی یہ غالب آ گئی یعنی کہ سوچ یہ بن گئی آپ کی کہ میں بولوں گا کہ مان تو جائے گا تو اب بولنا ہوگا یہ واجب ہے نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہوں گے اس کی طرف توجہ اکثر کی نہیں ہوتی اگر یوں سب سمجھانا شروع کر دیں نا تو بہت سارے گناہ معاشرے سے ہمارے ختم ہو جائیں بیٹا گناہ کرتا ہے باپ نہیں بولتا بیٹی گناہ کرتی ہے ماں نہیں بولتی حالانکہ باہر ایسا ہوتے ہیں کہ مان جاتے ہیں بچے ماں باپ بولتے ہی نہیں ذہن بنا لیتے کہ نہیں مانتا تو نہیں مانتا تب بھی سمجھائیں گے تو سواب ملے گا سلو دین جی تو پیارے پیارے مدنی منو ہمیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہنا چاہیے اور جو بڑے اسلام بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گلی میں آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں کوئی بچہ ہے اور وہ اپنے منہ سے بری بات نکال رہا ہے تو کم از کم اس کی طرف دیکھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں ایک اس کو کوئی ٹوکے گا کوئی بولے گا تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے لیکن اگر نہیں بھی مان رہا لیکن اس کے دل میں یہ تو بات ہوگی کہ یار مجھے کسی نے بولا ہے مجھے کسی نے ٹوکا ہے تو جو بچے ہیں گندے بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس قسم کی باتیں ویسوں کا بری بات کہہ رہے ہوتے ہیں گالی بکرے ہوتے ہیں ابو آ جاتے ہیں سامنے پھر کیسا ہوتا ہے امی آ جاتی ہے سامنے پتہ کو تھا گلی سے کون گزر رہا ہے یا پھر چاچو دیکھ لیتے ہیں مامو دیکھ لیتے ہیں یہ ایسی بات کر رہا تھا تو یہ اچھی بات نہیں ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے دل بھی خراب ہو رہتے ہیں دوسرے کے ذہن بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ مشہور ہو جاتے ہیں پھر آپ کو لوگ نا اچھے بچوں میں آپ کا شمار نہیں کریں گے اور جو گندے بچے ہیں وہی وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور جو اچھے بچے ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے دیکھیں آپ نے پھول دیکھے ہوں گے دیکھیں ہماری اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو پھول تو جو پھول ہوتا ہے گلاب کا پھول بڑے پیارے پیارے پھول ہوتے ہیں لیکن اس میں جو سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے یعنی لال رنگ کا جو پھول ہوتا ہے یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کا رنگ کیا ہے لال ایک تو یہ گلاب کا پھول اور ایک میں آپ کو بتاتا ہوں تل ایک تو تل ہوتا ہے جو یہاں لگانا چاہیے نا تل لگتا ہے کوئی یہاں لگاتا ہے یہاں لگانے کے اس کی صحیح جگہ کیا ہے امیر جو سننا پاپا جانی نے باپا میں کیا فرمایا تھا تھوڑی کے نیچے تو یہاں تل لگانا چاہیے نہ کہ یہاں یہاں آپ لگائیں تو سسوڑی کے نیچے تل ہونا چاہیے ایک تو تل یہ والا ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے ایک تل ہوتا ہے سفید رنگ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھانے کا تل ہے اور تل کا لڈو بھی ہوتا ہے کیا نا جب آپ شوق سے کھاتے ہوں گے تو یہ ایک تل ہے اس کا رنگ کیا ہے تل کا سفید اور یہ جو گلاب کا پھول دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ کیا ہے لال لال اگر یہ تل ہم گلاب کے پھول کے ساتھ رکھ دیں اس کی پتیوں کے ساتھ رکھ دیں تو کچھ دیر کے بعد کچھ وقت کے بعد یہ جو سفید رنگ کا تل تھا یہ کس رنگ کا ہو گیا یہ دیکھیں لال رنگ کا یہ دیکھیں یہ پہلے کس رنگ کا تھا اب یہ دیکھیں کس رنگ کا ہو گیا پہلے سفید تھا اب لال رنگ کا ہو گیا کیوں ہوا یہ لال رنگ کا کیونکہ اس کو پھول کی صحبت ملی لال پھول کی صحبت ملی تو یہ سفید رنگ کا جو تل تھا یہ بھی لال رنگ کا ہو گیا تو اسی طرح پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اگر گندے بچے اچھے بچوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ شاء وہ بھی اچھے بچے ہو جائیں گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے بچے گندے ہو جائیں ٹھیک ہے نا جو خراب بچے ہیں ان کو ہمیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہم بھی گندے ہو جائیں ان کی اصلاح کرنی وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو نماز کے لیے لے جانا ہے اگر وہ گالی بگتے تو ان کو عذابت سنانا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس طرح کی باتیں نہیں نکالنا چاہیے آپ چھوٹے سے بچے کام بہت بڑے بڑے کر سکتے ہیں بتا چھوٹا سا بچہ پر کام کروں گا بڑے بڑے تو آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کیجئے ایک بار چھوٹا سا مدنی منا تھا مجھے ایک مدنی باہر یاد آ گئی چار سال کا مدنی تھا وہ ایک میں اس کا جانا ہوا تو مریضوں کی کر رہا تھا تو اس کے صاحب نے کسی کو بتایا کہ وہ جو یہ عورت جو ہے نا تمہارے جو بچے کو پیار کر رہی ہے اب اس مدعم نے امام شیخ سجایا اور مد لباس پہناوا تو یہ جو عورت پیار کر رہی ہے اس کو دور کرو کیونکہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کے جو والی صاحب تھے اس نے قریب بلا کے دور کر لیا کہ اپنے اس عورت سے میں دور کروں تو وہ جو عورت تھی وہ اس مدنی منع کا ہولیا دیکھ کر اس کی باتیں سن کر وہ اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا ایسی متاثر ہوئی ایسی متاثر ہوئی اس چار سالہ مدنی منع سے کہا کہ بیٹا تم مجھے کلمہ پڑا کے اسلام میں داخل کر لو کیونکہ چھوٹا سا مدنی مننا ہو کیا, کیا کام کر سکتا ہے تو آپ بھی یقیناً چھوٹے سے ہیں تو یہ نہ جو میں بڑا ہوں گا تو پھر مدنی چل پہ بیان کروں گا تو میرے خطبہ ہوگا نہیں آپ کا جو گھر ہے آپ ادنی نیکی کی دعوت کی دھوئے مچائیں آپ کے لیے بھی مدنی انعامات ہیں سب کے لیے مدنی انعامات ہیں بڑوں کے لیے تو جس کا جیسا ہلکا ہے دوستوں آپ کے دوست ایسے ہوں آپ کے دوستوں کو دعا کنوت بھی آتی ہو سنا بھی آتی ہو مکمل نماز بھی آتی ہو مسئلے مسائل بھی معلوم ہو تو چھوٹے سے بچے ہوں, ابھی سے آپ جو ہے اپنے اندر ایک عبور حاصل کیجیے کہ بات کرنے کا دعا نیکی کی داوا سننا جو آپ کے ساتھ بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں انشاءاللہ شاء اللہ اے جی مادھائی مزید مزید اگلے سلسلے میں سلسلے کا وقت بھی جو اختتام ہوا صلو الحبیب صلی اللہ علیہ میٹھے بول کا کمال ایک مسجد زیر تعمیر تھی اجلاس بیٹھا پیسے جمع نہیں ہو رہے کیا کرے پھر ایک با ماما دعوت اسلام کے مبلغ جو اس کمیٹی میں تھے ان سے کہا گیا ایسا کرے نکڑ پر جو تاجر کا گھر ہے بہت بڑی پارٹی ہے آپ جائیں ذرا بات کریں شاید کام بن جائے ملک نے حامی مانگی اور شام کے وقت اس کے گھر پہنچ گئے دروازہ کٹکھایا تاجر صاحب بہت تشریف مل نے سلام کیا اور مدعا بیان کیا تاجر صاحب پھڑک گئے یہ سن کر اور غصے میں سنگھاڑے کہ کیا سارے محلے دار مر گئے تھے کہ میرے پاس چند لینے آپ پوچھے چل وہ مبلک تھے چہرے پر مسکو ہاتھ لا کر آجانہ انداز میں کہا کہ آپ برا نہ مانے موقع اچھا ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانا مسجد کے لیے مانگ رہا ہوں اب دیں گے آپ کو دینا تو اس نے کہا لائیے ہاتھ مبلک نے ہاتھ بڑھایا اس نے غصے میں اس کے ہاتھ डाल दिया ڈال دیا کہ نا چلو جاؤ مگر مبلے उसने मुस्कुराकर اس نے مسکرا کر اپنی جیب سے हाथ نکالا اور اپنا ہاتھ پوچھا اور کہا کہ یہ تو میرے لیے के ہوا مسجد کے لیے بھی دے دیجیے مبلک کے آجیزانہ میٹھے بول میں رجا نے کیا جادو تھا کہ تاجر کا دل اس نے کہا بتائیے آپ کو کتنی رقم چاہیے دو لاکھ روپے دے نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کا پورا پروجیکٹ جو ہے کتنا خرچ ہے اس نے کہا کہ پورے پروجیکٹ پر تو گیارہ لاکھ روپے خرچ ہے میں اچھا ابھی آئے تاجی صاحب اندر گئے اور گیارہ لاکھ کا چیک تیار کر کے موبائل کے ہاتھ پہ رکھا اور معذرت بھی چاہیے اپنے غصے کی اور کہنے لگے کہ بس آپ کے اخلاق نے مجھے مار دیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور یہ مسجد بنائیے کم پڑے پھر میں حاضر ہوں اور آئندہ ہر مہینے اس کا سارا مسجد کا خرچ میرے ذمے آپ مجھ سے وصول کر لیجئے گا اور انشاءاللہ میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پانچوں وقت بندی سے نماز بھی پڑا کروں گا سلو شیف اللہ کیسا جادو ہے آگ, آگ سے نہیں بجھتی. آگ کو پانی بجھاتا ہے اگر ایک کو غصہ آ گیا, دوسرا بھی غصہ کرے گا تو پھر چنگاریاں اڑیں گی اور نہ ہونے کا بھی ہو سکتا ہے تو نجاست نجاست سے نہیں پانی سے پاک ہوتی ہے تو جب سامنے والے کو غصہ ہے ہمیں نرمی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے مگر ہم لوگ بھی تو ہا. علم دین سے دوری کی وجہ سے بڑا غصہ کرتے ہیں اور بنے بنائے کام بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں ہے نا توتا تو مرچی کھائی پھر بھی میٹھی بات کرتا ہے اور ہم مٹھائیاں کھاتے ہیں پھر بھی تیسی باتیں کرتے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد